بسم الرحمن صلی اللہ تقادی سلسلہ درستہ دلی تعلیم حوالے کا درس نمبر بارہ بوئطیفن مچندانے کا مختصرا تھن چھپی کوشش میں تو صفن سی شعد قادی نارا سندھی کالمی طفن مچندانے کا تھن کے اللہ تعالی ذات واجبل و, واجب و جوتن علی منشن بادشاہ سمیع بصیر بادشاہ اور یافا زرادۃً صاحب ارادتن، قدیرن ہر چیز کا کھت اور قدرتی بادشاہ جو کلام اور صاحب کلام زرع مبارک خلمات کو نیتیں فرمچن کا خدا میں صفات ثبوت خدائیت پہ صفات کو خدائی صفات کے حوالے کا کہ اللہ رب ذات ہوئے صفات کن صفات کن کی صفاتین کہ خدا سے اللہ کی سلمت کی جب تم ماں کے سے پیدا ہو رہے تھے اللہ تعالیم الشیا تمہیں کسی کسی بھی چیز کا کچھ پتہ نہیں تھا صرف استداد کن خروسن صلاحیت کن خدا سے متنج و سے بہت سے کمالات اور صفات کے متصف وعایت پی کمالات کن میدان خدا سے تاث قدرتی علمی سو سمجھے ان سب بہت سے اچھے صفات متصف متصفات پہ استعداد پہ خواتین تحسین اداس خلا بحثن اماں پیدا ہوئے والن خاتینوں خالیت لاپی نوچا احمد اطی وجود پہ نوچا سہمت صرف صفتیں استداد ہے صلاحیتیں ہیں کس سے قبول بعد پی قابلیت پہ اماں ولفیل ام و ملن خچ جون جوں جوں صرب سابقہ عمر اوم سابقہ اور کھولے کھولے کھولا دول ڈول بینت کردینت حقائق سمجھنے لگتے ہیں اور دل جگہ کھوئے علمی کھوئے فجا کھوئے ثقافتی کھوئے کرمِ کھل احمد صفات کن کھوے بورا صفات کن جون جوں جوں مطلب وہ غتی پہ صفات کن غتی ذات پہ کا جگلا اضافہ ہوئے دو ہر جم صفات کنلا غیر اذاد ذات پر لوسو صفت پر لوسو یعنی غاتی ایک وقت صرف ذات تھا صفات نہیں تھا صفات سے خالی تھا <تصفح> ایک وقت ہمارے وجود تھا لیکن میرے ذہن پہ ادا سے شنت شد پہ شدہ تھا لیکن دماغی چاہ سمیت خالی ہے یعنی جسم پہ بھی محتاج مہاس لیکن اللہ تبار و تعالیٰ د وجود بابرکت پہ ہو خیر یاد و صفات عجب اعتقاد یا باد خدا اندالم الحمداد صفات کن اے ن ذاتم اللہ جب سے ہے صاحب علم ہے اللہ جب سے ہے صاحب قدرت ہے اللہ جب سے ہے خلیہ ذات پر کل کلشین قدیر بادشاہ اللہ جب سے ہیں بک الشین علیم ہر چیز علم کے بادشاہ خدائے ذات و جب سے ہے سننے والا شمیع ان بسرن تھمخن کو خن باشین اللہ جب سے ہے علیم الخبیر ون خدا میں تمام صفات ان کا ماں ذات پر ڈر سے کبھی خواہن جدہ میں واد ود بھی جب بھی اللہ ہے انہیں صفات کے سب سے اللہ تبار و تعالیٰ ذات و ازل سے ہے اور اب تک رہے گا اور ازل سے وہ ان تمام صفات کا مالس متصب ہے اور اب حد انہیں صفات سے متصف رہے گا اللہ تبار و تعالیٰ پر الج صفات کو کبھی کھلنا چیز صلب بے بھی کبھی غران اللہ عمر و عمر نیا عبدت ہوت عمر و منیہ غذا محتاش ہوت عمر و امن یا غذا اللہ تھطت مکل تھومل تھت کام اللہ پو شمس وت یا محتاج ہوا شروع عقل شعوری قوت پر یا غلِ غلِ کم عنوت قوت پر کم عنوت عید خط پہ قوت پہ کم عنوت اور صبر و تحمل پر سے بسک کم منوت جس طرح شروع میں ہم خالی تھے کچھ ان میں سے صفات قطعیت پا جوانی کچھ افساف کم عالی خطی عمومت پھر گزاں کمن عمومت سکھ بس کم انوت چنانچہ دس پہ شد پر لا کے ڈاکٹر تھے واقعات گس بھی آپ چکو ڈاکٹر چکی سکا شیاست شاست, شاست محترم صاحب کو کافی اسی سال جیسے ہو چکا تھا تب سن تو خود دے کا سلم کہ بھائی جرگیس پہ اور سچ مجھ سے ہے دن خود غالمی پھر دن خود ڈاکٹر صاحب ڈولہ <سؤال> بنا کام لاپنچاس پہدس بکمونی سے گاس پہ خاص بیا میں ارگاس پہنا اور کامل آپ ارگاس پہنے اور یہ بھی e er آخر سے ڈاٹاس پہنچ پہ ہر ایک صفات کمی وہاں پہ نمائند آخر کھلا ماموں خاؤ ڈاٹا ڈاٹا بلا اپ اور ڈاٹا چمین میں ہر چیز جواب چک پہ خما اومانا ڈاٹا سر شو خاؤز پہ ان شذ فون جو ہے غاتین جس طرح بچپن میں ہم خالی تھا کچھ بھی کسی صفت کی معلومت پر صرف صلاحیت پر رقصب نہیں یا صفت گاہ میں غاتین صرف صلاح لیکن اللہ تعالیٰ حد تہمزاد پودنزاد وہ ازل سے تمام صفات کا مالی سے وہ متصف ہے اور ازل تک وہ انصفات متصر رہے گا پھر کہ ذات پہ نگاہ کچھ میں صفات کا مالی کم کماعت پر پے پر بھی پی حل و عید پی مت ذات پہ ازل سے تمام صفات کا مالی کا مالک اور ازل تک تمام صفات کمالی کا تمام صفات کمالی سے مالک رہے گا کائنات میں کوئی ایسی کمال صفت ہو اور اللہ اس سے معروم ہے یہ ناممکن عطیہ قدت وسو تمام عشه اوصافی هم که داد پو متصف تمام و تمام ببوره اوصاف سفر گرد داد پر پاک اور منظر این ذروعیت بین دی اقید و یق بعدان و خدا ازال چا دیلی همه صفت گامه من متصف ادپین اور ابتدک متصف کرد دی اقید و یق بعدان دامی ذات پوی نخو دا لو واجبی خدا اندالم تعالی صفت کن این ذات این خدای صفت پو لخص و چشی زاد پو لخص و چشی من و حی صفحت پہ لوسو چیزیں چیز جکل حاصل بن میں جب سے ذات ہے اور سوات سے ان تمام صفات سے بہت متصف ہے خدا ذات بولا اے نظات صفات بولے اے نظام خدائے صفات اے نظات ہے خدائی صفحت پر لسو ذات پر لوس میں خدا جب سے ہے ان صفات کے ساتھ ہے جب تک ہے ان صفات کے ساتھ ہے خدا نے سرمائیے دی یہ لو جدرت خدا میں ذات بلا خرید کو ذات پلا فنائی تصور میں اور وہ ازل سے باغی موجودیت پر پہ کائنات میں کوئی چیز نہیں تھا اللہ تھا اب کائنات میں کوئی چیز نہ ہو وہ اللہ ہے اور ہر چیز کا قدرت پر دے عظیم اور بے قدرت مالک عمت بے نہایت قدرت مالک عمت میں بے نہایت علمی مالک عمت پہ ہر صفت نوخوری عرب ذات پہ دے صفت پہ بے ذات مالک عمت پہ غذیم پہ تمام صفت گاؤں علم اننا قدرت عن سخاوت عن اخلاق ان کوئی صفاتی ان تھومی صفاتی شعور میں صفاتی ن جنگ مانگ میں خدا ذات پہ سے شہزے بسپ صفاتین میں شہزے بسپ صفات میں یا پھر ذات پر لنگاتی نا کوپ سنگین میں سلب سم اما اماں اللہ تعالیٰ جیسا ہم ذاتی پیتی تمام صفات گماں گاتے ذاتی ان میں اس کا اپن ہے اس کو کسی نے کسی صفت کو سے متصف نہیں کیا ہے وہ بھی ذاتی ہی ان تمام صفات سے متصف ہے جس دنیا بھی تمام کمالات اللہ تعالیٰ خریعہ کے ذات پر سے ایجاد پر پہ فریت کے ذات پسے خود صفات میں ہنگامی مالک میں اور مالک حقیقی ہر شے یہ ذات پر سے اللہ مالک ہر شے یہ صفت پر ماس اللہ مالک کائناتی ماس سے اللہ جتنی چیزیں ہیں انس و ملک اور حجر و مجر نباتات حیوانات انسان اور جتنے بھی محلوقات ہیں جن گامی وجود پوسا مالک پا اللہ جن گامی صفات کو انسان اللہ مالک مع اللہ تعالیٰ ذات پہ ہوں گا کسی چیز کی بے نیا مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ ذات پہ ہر چیز سے بے نیاد پہ پوری کائنات کی ہر ذرے سے اللہ بنیاد سے اللہ کسی ایک ذرے کا بھی محتاج نہیں ہے خری ذاتِسل قرآن سلمان قرآن خطابِن کا سلم خدنگامہ خداء کے محتاج بن والی الحمید اور اللہ تعالیٰ زاد پر بینیاس اور ساحم احمد باشند خدنگامہ محتاجن چین محتاجن ہر چیز محتاجن ہر لمحہ محتاجن ہر ساعت محتاجن کوئی ایسی چیز معلوک نہیں دکھا سکتا انسان نہیں دے سکتا جس میں ہم موجود ہم بے نیاز ہے حضرت ذات بھی آپ بے نیاز نہیں آپ کا ذات اللہ کا مہلوک ہے اس نازت پہ صفات کو نہیں آپ مالک من, من صفات کا مالک ہے اللہ تعالی ہے اللہ تعالیٰ ذات پہ تمام چیز کا موخری کے ذات پہ میں خدا عچی کی دی صفات کن شہر مابس پہ خدائے قدرت پہ خدا اچھی مامن ہوئی خدائے خدائے علم و معرفت کن خدائی جملہ کا مالات خدا میں تمام آسما اور حوصنائے ناجم پہ مانوں گا عما اللہ تعالیٰ خد پ خدا خود شہزم بن دوپہری خدائی وارندیہ خدا خدا میں صفات کن اینزاد دن اور غتی صفات کن خدا سے شہزاد بن غتی صفات کن ظاہل واد امکانیت بن جب چاہیں اللہ زائل کرنے چاہیں زائل کر سکتا ہے خوش تو غتی عموری تقاضۂ تحت اللہ تعالیٰ ذہاد پہ لدن چمت پہ خوق غذات پہ ازل سے ان تمام صفات سے بے نہایت صورتِ خی کے غذات تو متصبت بھی اور بے نہایت صورت غذات کو متصف اللہ تعالیٰ کمال مطلق مطلع کہ جو خدے کا کمالات کُ اللہ تمام افساخ کُل یا یعنی اول آخر زبی خدا یوں سے تھوتھی کی بات پہ خدا یوں سے قدرت مالک لیکن یوں سے علمی ماں لیکن حیاتِ مالک ان جبی یوت سما اسم اور بصر پی تھوم پی قوت مالک انجبی مت خدا خدالہ خدائی ہر صفات میں خدا بے نہایت صفات کا مالک ہے دو پھر خدا عالم ذات صفات ان سے وہ صفات کمال مدلق مالک کمالات مطلقہ کا مالک ہے نہ اس کے شرینوں نہ آخر پنوں نہ خدا فلاں دمانے سے صفت سے متصر زمین میں نہ فلاں وقت تک متصر اللہ ازل سے ان تمام کمالات سے متصف ہے اور ابد تک ان تمام کمالات سے متصر رہے گا خدای ذات و الفنائی تصور میں واجب نہ خدائی پر پہ خدا ذات و الفنائی تصور نہ ابتدائی تصور میں نہ انتہائی تصور میں اللہ نہ ابت خدا گان شروعیت شروع پن جو اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں چونکہ خدا ازل سے ابتدائی تصور مت پن ہندا نہ انتہائی تصور متپن کہاں تک ہے بلکہ خدا ازل سے ابد تک سرمدی یا وجود ازل سے ابد تک ہے جس کا الفاظ متبنانہ حفظ ازل اور ابدن ہمارے پاس الفاظ نہیں خدا خدا میں وجود ابتداء اور انتہا بیان اللہ دوہرے دیا الفاظ کن چنائے بسپن الفاظ کم ہیں الفاظ میں گنجائن نہیں ہے اللہ تعالی عظمت و بیان بیات بھی اللہ تعالیٰ ذات و صفات کن انتہا و بیان بیت پی بشر کے پاس الفاظ نہیں دو دوہرے جو ہے غداں دی الفاظ کن گدے محدود الفاظ ذاتی صفات کن کے خدا نالم و صفات کو غداں بیان بیت پن شفوں اللہ تبار و تعالیٰ دشہ مزاد و صفات کن قوبی ذات ان تمام صفات کا مالک ہے اور غزہ جوں گا خدا سے شہزیب سید وجہ سے کیا کچھ جو کچھ آپ کے پاس کمالات ہیں وہ ہیں آپ کے پاس سے اور اللہ جب چاہیں ہماری صفات کو ہم سے چھین سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بھی صفات کسی بھی کائنات کے معروم میں قدرت نہیں اسے اس چھین سکے وہ ہر شے سے ہر چیز چھن سکتا ہے اللہ کی اللہ تعالیٰ سے کوئی شے کوئی چیز نہیں چھین سکتا ہے کیونکہ وہ بذات مالک ہیں ہم رس مالک ہیں غذال خدا سمن منواتی خدا شہزمین وہ وفت مالک ہے وہ خود جو چیز چاہے امر کن بھیا سے ایجاد فرما سکتا ہے تو پھر فون خدا اللہ علیہ دل سہذات پہ صفات کن خیگر بھی کمالات کن بھی ذاتحین خری گر گذات پنچیز شہز پہ صفاتم و دے اللہ بکیول شہر شج فون و اللہ تعالیٰ مارفت بھر خیگر پہ جس طرح دین المدان اللہ وسلم القادین شاہ سات آٹھ صفات و اجب الوجود شہز جو خدا عید پہ صفات خدائے صفات کن صرف یونی منحصرت پہ نمت پہ خدا صفات کن خد اس حوسنہ کن گامہ خدائے صفات خدائی اسماع الحسنہ خُنی چلہ غتی منتخنی سے منتح تقتان چکل رس اللہ منتش صفات عطا من تخت سے خول اندر ظالم نمبر ایک دعت چکل ادا ملتہ تغت محسن اندر نیک و کار اندر سے ایمانی چیز مومن مومین میں تحت آگا تکو میند خیلی ناجونو ایمانی چیز کو مطمئن لیکن اللہ <سؤال> تعالی و تعالی صفات کو نیسائی نیگن چشتھونو اللہ تعالی ذات کو یعنی سے قرآنی خدا سے خودگید کردی ذات پلتا تے تصفات متصف بسنن خدا دونگاومینو حقیقتن خدای ذات تو دوی مالک ہے خدا باد ان تمام صفات کا مالک ہے شذب و نو خدا و ذن بال ایک تو قرآن ات آیات کو ذریعہ خدا معرفت پہن. چنگ خدا خوانگ خودی معرفی چن دے وت بھی آنے گی یعنی عورات کو نین حسن عورات فتح ملک الجبار پو پورا اور یا اللہ پورا اللہ تعالیٰ صفات کو نین تین خدا دالم سے خوانگ چن دے پہ سہما پیامبر زبان مبارکی جے عورت پیامر سہما پیامر شیا پہ مبارک زبانی کے نبیوں خرپے اصل کُن دعا کُن تو خدائی صحیح معرفت, معرفت خدا کی دے کائناتی رسول خدا صحمہ رسول دوبال یقیناً امبیاخن اوسیا کُن اعمیہ دوہر صحمت پیامبر پتھر لیا رسول خدائی معرفت میں جو نمت تو کیونکہ خدا عالمِ کائناتی تخلیق بخو غرض پر پیامر بھی پکڑا تھا کہ کن دکند معافیاں وہاں ایک مخشی خزانین پہ فح بب تو انور ذات پہ لنگاری پہچان بے عدھ فخلاق تو گیا محمد لیک چسپا نبی وہاں او رب اور تاکہ اری ذرع کہیں معرفت و عداد دو دوہرے خدا اندالم سا ہم ذات پہ معرفت تھا ہم پہنبل تو سنمیت تو جس چسپاں نبی سے خوری دعا کھنی نوں دعا کھنی ذریعہ خدا نالم معرفت کو چوست سے تو اللہ تعالی۔ ذات پوئی باری خدا سے اگر غتی دعا خُنی الطنا یا اللہ کوئی نمان تحسن ملک الجبا کوئی ندان دین چام تے خدا عالمِ صفات کو نیت کاشن الباشیں دیے اسما الحسنہ کُنی خدا نالعال دیے بابرکت دعا دی خُن الحمہ پیامرک وسلم سے اور فکر بھی سے دعا کو معنی سمجھے سمی بھی کوشش بھی حسن تعامت خدائی معرفت بھی جو دعا کن معرفتِ سمندر چن خدا معرفتِ خدا وظین واد پہ معرفتِ سما پہ زبانی کا خدا عظین الد عظیم زبانی کا تو دی عظیم ذات و آسما الحسن آخن سے ایک دو پیراگراف تی فرمچنگ راد سفینہ مثلاً اللہ تعالیٰ ذات پہ بالن مداح سے زرد کی یا خداً ذات ذاتِ حوالے کے اعداد کے دینوں کافی اولاد فتح مختلف پیراگراف دینوں مثلا مثلاً دونین مثلا جیسے کہ قبل کل خدا سوشل ویلفیئر میں کائناتی ہر چیز پہ دن بنکریت کے ذات لا اللہ شل بل بیرب خدا مت ذات پہ اور خریقہ غذات و شین کائناتی ہر شی و خری ذات پہ یعنی ہر شی ناب سو بال سن خدائی ذات موجود لا الہ اللہ خدا پیاں شل بل یب کا رب و نا خن سخن اشپ ہمیشہ باقی کھڑ پات بن یخنا اور فانی واد پت بن بھیا منہ اور شعت پت بن کل شین باقی ہر چیز ملک الحق المبین خدا میں پہلے غذات پہ برحق اور غذات پہ بادشاہ پہ کائنات پوری کائنات سوئی ما جاغا سلطنت سبائے اللہ کے درگشن گاہ سلطن چخن ذینا خدا علیہ الصمت ذاتِ اللہ گنجائے دی تمام سمندر کن اور دی چھو اور دی ہوا کن اور مندوک نا پھل فروٹ نہ می میوجہات کن گامہ دتے فصل کن گامہ جم گا, گا جو جوں انسانی رزق کن گامہ یاسر انسانی خوراک یاسر اور جُن گا مشہور چوکین ذہنی کس پہ مجالے وہ بولے چوفین اللہ خریدات مجالمت جنگا سل چوک پہ پکائے نہ صوام اور انسان جیسا عظیم محلوق جو ہے تمام کمالات کے نامس حضبت پہ محلوق و سلطن چکس نا یا قرآن پاکستت یا مشکل خواہان سے جو اللہ سے تو, تو خدا ذات پر برحق بادشاہ ملک الحق المبین باچین اور برحق بادشاہ خو بادن لا الہ الا اللہ خدا پش البلیہ ملک الحق القین چند سے شیخ شبہ میں برحق بادشاہ خیر ذات وہ لا علیہ العظم خدا پہ یا سب چل برویہ ہی بلند مرتبہ والا اور عظمت والی ذاتی بن مدانہ حرگست خدا عالمی علوِ شان اور علوِ مرتبہ عظمت نہ کھوئے شان شوکت پہ انسان بے کی کہاں بس کی باتے وہ اللہ کی عظمت کو سمجھ سکے اللہ خیر دار پوئی عظمت اور خے بلند مرتبہ کو شان شوکت سامنے سر جھکا کے رہنے کے سوا اور کوئی چہرہ نہیں بندے مومن اگر انصاف بیچنے سر تسلیم خم سن چکو شدہ ہو دنیا کے انسان چی ڈ سنتے کونسلر چوہا سنتے پولیس افسر چی ہے کہ ڈی سی اے ای سی ایس پی افسر چوہ نو تام سے نظر چھو اور خری نظر خوان سے چھو چن خرے اور علاقے میں کونسلر چوننا دینا آگے چھگو رچ گئی سر تھی سونا سے اور چک ملک چکے وزیر اعظم سونے صدر سونا ایک عدالت سپریم کورٹ کی چیف جسٹس فوج ن چیف آف آرمی جنگامی صدر سنو وزیر اعظم سنو جم خود ملتے خدا خدا ذامت عظیم سے اور خود خدان خون تامتے عظیم سے سے اور خدا سے خون مجلس ملس معافر سنوامت سن خون عزت حرمت تعظیم میں اس کے تعظیم کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ جنگامی جو ہے خون لامتے قدرت اقتدار سمنا چند دن کے لئے چند لمحے کے لے چند سیکنڈ منٹ کے لے چند سال مہینے کے لے اور دو کو چی کس چیز کا مالک ہے جمع کس چیز کا مالک نہیں ہے وہ محدود قدرت کے ساتھ انسان جب سے خدا سوشی نظرین شوش حضرت کو جبکہ اللہ تبار و تعالیٰ ضابطہ کائنات ہر ذرے کا مالک ہے کائنات ہر شے کا مالک ہے ہر موجود کا مالک ہے ہر صغیر و قبیر کا مالک ہے اور خدا نے ذات پر دی تمام کائنات ہر شیخ خری ان میں باوجود خواندان چک باوجود یا کائنات میں بادشاہ اور کنیا کن بس دن دن میں بادشاہ یگ وسائل جم بیا فوج جم ویاسپ لشکر جمعے مزدور جمع یا پی چیزیں دن چپش نہ چنگ سا محتاج میں بادشاہ جو چاہیں وہ خلا کرنا چاہیں ایک لمحے کے اندر خون ف یقون حکومت بادشاہ تو آپ خود سوچو اس کی عظمت کی کیا انتہا ہوگا اس کی قدرت کی کیا انتہا ہوگا پھر شان و مر تو سامتے عظیم دو تو انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم سکو میں پا کہ عظمت کے سامنے میکن تھرتا سے دکھوں مل پا سامنے دل و جان چلا بیگ قدر و مت پہنہ دینوں ذرا برابر غذا اللہ سرکش بیاتمت پہ سامنے سو سو چیز پہ کوئی گنجائش نہیں کوئی گنجائش نہیں کوئی گنجائش نہیں اگر سوچے دو بیچنا خوب سے بےقو خوب سے آرما خوب سے نادان سو مینس بنو یا جا وجہ سے دنیا کے پھرون سے خوان خوان چیز چلتا کچھ انا رب و کو مل آلاد خدا دریائی غار نمرود شی انا رب العاب سے خدا سے ایک کھلی محلوک ترین محلوق مچھر چک دماغ لا لاشاں اور لاش مزدوری میں نے اور روزانہ چپل تان چونی چپل تان دکھ سے دکھ سے سامنے چیزیں گا چیش خدا سے اس کو اسی لمحہ نابود بزوامی خدا خدرہ چتوا دے لیکن اللہ سامن عظمت سامنے انسان جتنا جھکتا ہے اللہ اس کو عظیم بنا دیتا ہے اللہ نبی سکھلمبارک حدیث علم تو اللہ رفا اللہ سوچیے خدا ان میں درگاہ نے جھکے گا خدا میں عظمت سامنے سر تسلیم ہم ہوگا خدا نند عالم درگاہن تعظیمی سجبت عورتوں پر سلنت اور یا ربی یا ربی زرن یا یار رحم ہمر رحمین زرن فریاد خدا سے رحم کی اپیل کرتے ہیں خدا سے استغفار کی اپیل کرتے ہیں بخش رت خدائے درگاہ خدائے عظمت سامنے سر تسلیم خم سوچنا تو دے بندوں خدا سے انشا کر لیتے ہیں خدا عالمی کو اصول پر قانون بھائی سو اللہ کے درگاہ میں جھکتا ہے اللہ اس کو انشا کر دیتا اس کو بلند مرتبہ جو اللہ کے سامنے خود کو کچھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو زیر النث نابود کر دیتا ہے کیونکہ وہ کائناتی ہر عظمت مالی پخوان ہر بلندی اور راحت مالی پخوائان تو چشبون مرادِ اللہ بالش بند جس کے عظمت کی کوئی انتہا نہیں جس شان و منزلت کی کوئی انتہا نہیں خیر مالکیت اور ملوکیت کی کوئی انتہا نہیں اور جزاد پلانا ششب تو خدارگاہ سر تزیم خم سوچنا کمال خضو اور خوش بندگی بھی امت بھندلا اور کوئی چیز کوئی سامنے سزاوار نہیں ہے خدا سوسو چیسپت پی جیسا مزاح کو سامنے سسو اللہ سسو سو چھوشی شسپت پی اللہ تعالی درگاہیں جتنا جھکے گا اللہ اس کو عظمت باشے گا جتنا خدا درگاہیں سوسو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ اس کو نست نابود کر دیتا ہے اس کو زیر و زبر کر دیتا ہے اس کو دنیا سے اس کا نام نشان مٹا دیتا ہے تو اللہ عظمت اللّہ علیہ الزم ہم ہرگز اللہ کے اس اس اس کے عظمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہم صرف لبھس پڑھتے ہیں چز بون خدا عظمت پر تھام جتبن خدا الدعال بلون مرتبہ علوِ مرتبہ نہ عظمت پر تھام جتبن انسان درہ نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ایک محدود موجود ہے علم پہ معرفت پہ غرا محدود ہے ہم اس عظمت تک در نہیں کر سکتے پھر انسان جتنا غور و فکر بہن عقل روشنی خدا سے ازبس بھی اور خدا سے اللہ بہت کچھ خدا عالمِ عظمت پہ اللہ بچپن کائناتی غور و فکر بہتر ہے اور و فکر بہت خدا میں معرفت وادبین اور خدا سامنے سر تسلیم خم وادبین دعا پروالگار گے علیہ اِر صاحذاتی علی آسما و صفات کو نی صحیح معرفت سوچے گے درگاہ نے سر تسلیم خم سوچے اری ای کا حکم چینا فرمانی بھی نہیں چورات کو موا یہ سچی بندگی بےدپ گئے گاملہ تحفی شدب شاء اللہ خدا جی امت محمد یہاں رحمِشاء اللہ امت محمد لری سچے معارفت سو سے ار بارحق معرفت سو سے ار ہر حکم اِک اللہ بیگین اری اسلام سامنورانی تعلیمات کو زندہ بیدبین دونوں کے عمل بھی ادبین اور اسلام لیہ عرصر نو حیات نو مت غام اللہ تحفی شد بشاء اللہ نئے گا ملا عدل گاہ خون گا عملہ تو نئے گاہ کو نہیں گن پروندگار گے لری معرفت وجوہ سے یہاں سے اری معرفت کو نتان گے لے معرفت ممکن ہوتے اللہ عر روح پنگائے شامل حادثوں نہ اِر شہز میں شامل حادثہ معرفت ممکن اللہ اور یہاں سے ار نظر پنگائے کہ مابیث نہ قلیل علم اور معارفت سے معرفت بھی پرو دگارا لطف و کرم می شامل حال سچی اور کمہ حق معارفت سوسے اری سچی با بندگی ادبی بام معرفت بندگی بےعدیں بام معارفت اری اعتعاد بی ادبی گے گا محفیش ادب شاء اللہ یہ گا سر تسلیم خم سے اری یعنی حر صفت کا ایمان سے ذات صفات کا ایمان سے اری صحیح معرفت سوسیں گے لہ بندگی بے ادبی خدا گیلا تحفی صدب اللہ یون عبادت بندگی اہل بندگی بےعتیں گے تحفی شد و شاء